کہ کچھ آپ کو حاجت ہے فرمایا تم سے کچھ نہیں اشارہ کیا گیا یا کا ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور یاد رکھیے کہ یہ حالت اولیاء کرام کی بھی ہر وقت نہیں رہتی یہ حالت اولیا کرام بھی ہر وقت وقت جو ہے وہ نہیں رہتا جب وقت امتحان ہو تو دعا نہ مانگنا اور راضی پر رضا رہنا عبادت ہے اسی لیے امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کسی نے دعا نہ کی خدایہ کربلا کی مصیبت انسان شریف میں اسی جگہ یہ فرمایا گیا کہ حضرت خلیل علیہ السلام نے جب جبین پر عمل کیا تو ان پر نمرودی آگ گلے گلزار بنا دی گئی تو جو مسلمان یہ ارض کرے تو انار پکارے گی کہ تیرا نور ایمانی مجھے بجھا دیتا ہے ایک وقت جنتی مسلمان گناہ گار مسلمانوں کو نکالنے جلی جہنم میں جائیں گے تو ان پر آگ اثر نہیں کرے گی تو سورہ فاتحہ کے فضائل عبدو و کے بارے میں چند باتیں عرض کر دی ہیں آئیے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یہ جو ہے ظاہر ہے کہ اس دوسری صورت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کی ہے اور یہ سب سے بڑی صورت ہے قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت تو وہاں صرف بت پرستوں اور مشرقین کا مقابلہ تھا لیکن جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہاں عیسائیوں اور یہودیوں کی آبادی عباد پائی مدینہ پاک میں یہودیوں کا بہت زور تھا عبداللہ بن ابئی یہاں کا گویا سردار اور قرآن کی آوازیں ان کے کانوں میں پہنچی تو سب کے دلوں نے قبول کیا لیکن سوائے چند دین دار لوگوں کے باقی سب حسد اور تعصب کی وجہ سے مقابلے پر آبادہ آب ہو گئے آمادہ ہو گئے کیونکہ یہ لوگ پہلے سے علم میں مشہور تھے اطراف مدینہ کے لوگ ان کی عزت بھی کرتے تھے اس لیے اکثر عرب کے جوہلائی کے ساتھ ہو گئے پھر یہود و نصارہ جو آپس میں لڑتے رہتے تھے اسلام کے مقابلے کے لیے جو ہے وہ ایک ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ عبد بن اوبئی اور اس کے ساتھ ہی جن کو عزت اور مال کی محبت نے کر رکھا تھا بس راہر دو مسلمان ہو گئے لیکن دل سے کافروں کے ساتھ رہے اور انہوں نے در ان دشمنوں کی امداد کرنا شروع کر دی تو یوں سمجھو کہ مدینہ پاک میں آ کر مسلمانوں لوگوں کو چار قوموں سے مقابلہ کرنا پڑا علماء یہود علماء نصارہ جوہلا مشرقین اور منافقین یہ لوگ خفیہ ایزا پہنچے ہوتی ہے اگر بارش نہیں ہوتی سخت سردی میں تیز بارش ہو جاتی ہے اور اگر یہ مان بھی دیا جائے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ کبھی چھوٹے کترے گرتے ہیں کبھی بڑے کبھی برف کبھی اولا اور اگر سب باتوں سے چشم پوشی کر کے مان بھی لیا جائے کہ بارش سمندر سے ہوتی ہے تو بتاؤ سمندر میں پانی کہاں سے آیا یقیناً آسان سے آیا ہم کو خزانے سے روپیہ ملتا ہے لیکن خزانے میں ٹیکسال سے روپیہ آتا ہے تو عالت میں بارش کی سال کا ذکر فرمایا گیا تو یاد رکھیے روح میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اللہ اکبر صرف ہے کہ ارش کے نیچے ایک دریا ہے عرش کے نیچے ایک دریا ہے جس سے تمام شیوانات پر رزق اترتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق تمام اس کا آسمانوں سے گزرتے ہوئے دنیاوی آسمان کی طرف پہنچتے ہیں بادل مسلے چھلنی کے ہے کہ پانی علیحدہ آس... علیحدہ حالات تھے لیکن... لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کی گرمی پا کر دھواں غبار محلود ہو کر زمین سے اوپر اٹھتے وہاں پہنچ کر علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں غبار الٹا واپس ہو جاتا ہے اور اس کا نام آندھی ہے اور بخار ٹھنڈک کی حد کو پہنچتے ہیں جہاں بخار ٹھنڈک ہو کر بادل بن جاتا ہے دعواں اس کو چیل کر پر جانا چاہتا ہے جس سے سخت آواز پیدا ہوتی ہے اسی آواز کا نام اردو میں گرج اور عربی میں راگ ہے اور کبھی یہ دما تیز حرکت کی وجہ سے بڑک کر موشن ہو جاتا ہے اسی کو اردو میں بجلی اور عربی میں برک کہتے ہیں اور کبھی بہت سردی کی وجہ سے یہ دعا بھی جم کر زمین کی طرف طرف لوٹتا ہے یہ جمع ہوا دعا جب بادل کو چیرتا ہے تو اس سے سخت آواز پیدا ہوتی ہے اور زمین پر گر کر بہت سی چیزوں کو فنا کر دیتا ہے اسی کو عربی میں سائکا اور اردو میں بجلی گرنا کہ قدر ہے دریا میں گر گر کر مچھلیوں کو بھی جلا ڈالتا ہے بعض جگہ یہ بجی ہوئی بجلی لوہے کی شکل میں ملی ہے یہ وہی پکا اور جمع ہوا داں ہے مگر دل کے دہلا یہ خیال اچھا ہے یہ سب اکلی ڈکونسلے ہیں حقیقت میں یہ تمام قدرت کے کرشمے ہیں فلاسفہ کے قول پر بھی ان سب چیزوں میں آفتاب کی گرمی کو پورا دخل ہے اور وہ آسمان پر ہے لہذا ان سب میں آسمانی اسباب کو دخل ہوا آسمانی اسباب کو دخل ہوا اسی لیے من سما ان کے قول پر بھی خوب چسمہ ہو گیا فی ہی ظلمات کی بن کی طرف لوٹتی ہے اگر اس کے امانہ بادل کے ہوں تو آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اس بادل میں بہت تاریکیاں ہیں اور اگر اس کے امانہ بارش ہوں تو یہ مطلب ہوگا کہ اس بارش میں بہت تاریکیاں ہیں اور دونوں سے ہی ہیں وہ چاہ جائے کہ یہ دونوں بادل میں ہیں تو بالکل ظاہر ہے کرمزی میں ہے ایک دبا یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ رات اور برق کیا چیز ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ رات اس فرشتے کا نام ہے جو بادلوں پر مقرر ہے اور یہ آواز اسی فرشتے کی ہے کہ جس سے وہ بات کہ وہ فرشتہ شہد کی مکھی کے مشابہ ہے مگر اس کی قومت کا یہ حال ہے کہ بعض روایات میں آیا کہ یہ آواز اس فرشتے کی تسبیح ہے اسی لیے اس آواز کو سن کر تسبیح پڑنی چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں اگر اس پر بجلی گر جائے تو اس کی دیت میں دینے کے لیے تیار ہوں یعنی حتمی بات ہے کہ اس پر بجلی گر ہی نہیں سکتی اللہ اللہ اللہ اللہ زبان سے جو نکل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے کیسا کرم فرماتا ہے الحمد الحمد للہ رب الم العالم رب الحمد للہ الحمد للہ میرا رب ارشاد فرما رہا ہے ایک اور آیت مقدسہ ہے میں آپ کے سامنے وہ بھی تلاوت کرتا ہوں اور اس سے متعلق ایک اہم مسئلہ بھی بیان کرتا ہوں بکرا شریف ہی یہ آیت مقدسہ جو ہے وہ موجود ہے چنانچہ اب سارم انہ شاہی ان قدیم بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کی نگاہیں اچک لی جائیں جب چمک ہوئی اس میں چلنے لگے اور جب اندھیرا ہوا کھڑے ہو گئے اور اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا ان قدیر بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے بے شک اللہ تعالی جھوٹ بولنے سے پاک ماض اللہ سما ماض اللہ دیو بندیوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی ہر شہ پر قادر ہے تو جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے از اللہ از تک فراہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ تبارک کا ان انجوب سے پاک ہے اللہ تعالی کے جھوٹ سے پاک ہو جھوٹ ایب ہے بلکہ تمام ایبوں سے بدتر ایب اور اللہ تعالی تمام ایبوں سے پاک لہذا جھوٹ سے بھی پاک تمام ایبوں سے پاک ہے لہذا جھوٹ سے بھی پاک جس طرح دوسرے اب یہ منطق کا اصل میں مسئلہ ہے میں پھر بھی ارض کرتا ہوں جب کسی کلی کی دو ہی فردیں ہوں تو ہر ایک کا حکم دوسری فرد کے لحاظ سے ہوگا خبر کی دو ہی قسمیں ہیں سچی یا جھوٹی لہٰذا اگر خدا کی خبروں میں جھوٹ کی گنجائش پہ پاک ہے جیسا کہ بعض بے غیرت لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے معاذ اللہ کیونکہ وہ ہر شہ پہ قادر ہے جھوٹ بولنے کی صرف تین جہتیں ہوتی ہیں کوئی بے علمی کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے کوئی آجزی اور خباست کی وجہ سے اگر کسی شخص کو خبر ملی اس نے وہی لوگوں سے بیان کر دی تو یہ شخص اپنی بے خبری کی وجہ سے با جھوٹی بات کہہ گیا زید نے وعدہ کیا کہ میں ایک ماں کے بات کر زا کر دوں گا مگر اس مدت میں روپیہ اس کے ہاتھ نہ آیا اس وعدے میں جھوٹا ہو گیا یہ جھوٹ اس کی مجبوری کی وجہ سے ہوا اسی طرح کسی شخص کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو گئی کہ بلا وجہ جھوٹ بولا کرتا ہے یہ جھوٹ خباس نفس کی وجہ سے ہوا لیکن اللہ تعالی ان تینوں ایجوب سے پاک لہذا جھوٹ سے پاک کوئی چیز خدا کی مثل نہیں ہو سکتی خدا کی شان سب سے ارفا والا ہے انبیاء کا جھوٹ بولنا ممکن بل ذات اور محال بل غیر ہے اگر رب کا جھوٹ بھی ایسا ہی ہو تو معاذ اللہ صفت میں انبیاء اس کی مت ہو گئے اگر اللہ تعالی پر جھوٹ بولنا تخفر اللہ لکھنے والے یہ بھی تو سوچیں کہ انبیاء کرام علیہ صلاح تو السلام جو ہیں ان کے بارے میں کیا سیدھا ہے جو یہ لکھ دیتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے تو پھر انبیاء معذ اللہ سما مذ اللہ کیا وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں نہ خدا جھوٹ بولتا ہے نہ نبی یہ ہمارا حلق، ہر مسلمان کا قیدا ہے یاد رکھیے جس کلام میں جھوٹ کا احتمال ہو جس کلام میں جھوٹ کا احتمال ہو سننے والوں کا کو اعتبار نہیں ہوتا اگر خدا کی خبروں میں جھوٹ کا امکان ہو تو اس کی کوئی خبر یقینی ہی نہ ہو اور بغیر یقین ایمان حاصل نہیں ہو سکتا لہذا کوئی دیوبندی امکان قسم کا مسئلہ مان کر مومن نہیں ہو سکتا کیونکہ اسے خدا کی ہر خبر میں جھوٹ کا امکان نظر آئے گا اور وہ دیوبندی یقین جو ایمان کے لیے ضروری ہے اسے حاصل نہیں ہوگا بعض چیزیں بندوں کے لیے کمال اور رب کے لیے ایب جیسے کھانا پینا اور عبادت کرنا یہ بھی اللہ کے لیے محال میں ہیں تو جھوٹ کے بندوں کے لیے بھی اول نمبر کا ایب ہو وہ رب کے لیے ممکن کیسے ہوگا دیوبندیوں بندیوں میں بھی منطقدان لوگ ہیں وہ اس مسئلے کے قائل نہ ہوئے تب جسے معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ نہایت بےحدہ ہے نہایت بےحدہ یہ مسئلہ ہے خود دیوبندیوں کے امام کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بڑوں میں ہم ہمارے بڑوں نے اس مسئلے میں غلطی کی ہے ارے کیا ان کے منہ پہ ان کے جوتے مارو کہ خدا کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں اور صرف غلطی اللہ اکبر فکر کریں اب قرض کر دوں اللہ تبارک و تعالی قرآن, قرآن کریم میں فرما رہا ہے مشہور معروف ان کم تم سی رئی بھی مما نظلہ ابدینا سور مسلی وضو شہدا اکم مندو